أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصب بہ ہمد رب کا بلاشی مقصد سورہ مومن کا نفی و شرک دعا پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے گا اور اللہ کے بغیر کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے یہ دعویٰ تین آیات میں ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر چودہ آیت نمبر ساٹھ اور آیت نمبر پینسٹھ فد اللّہ مخلص نل الدین وکال ربعنی استجبل کم حول لہ الفعل مخلص علّین حضرت موسیٰ کا واقعہ یہ رعایت نمبر 23 سے شروع کیا یہ ایک تو صورت کے مضمون کے ساتھ تعلق ہے اس میں توحید کی دعوت ہے دوسری جانب مبلغ کو تسلی بھی دی جاتی ہے اس واقعے سے اور تشجیع بھی دی جاتی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق بیان کرنا نہیں چھوڑا تو تم بھی حق بیان یہ نہ چھوڑو اب برایت نمبر سینتالیس سے فرعون اور اس کے لشکر کی تباہی کے بعد پھر زجر دیا گیا جو لوگ دنیا میں یہ ایسے لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں جیسے فرعون یہ تو کل کو یہ آپس میں یہ جھگڑیں گے اور آپس میں یہ لڑیں گے تو اسی لیے دنیا میں کہ اسے اپنا مقتدہ بناؤ اور اسے اپنا لیڈر بناؤ یہ تاکہ کل کو نجات پا سکو رایت نمبر اکاون میں حق پرستوں کی حق پرستوں کا بیان کیا گیا کہ ہم پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی اور ایمان کا فائدہ وہ بھی ذکر کیا گیا یہاں سے آیت نمبر 53 سے ولقداتی ناموں سلحدہ و عورف نہ بنی اسرائیل الکتاب میں صبا میں جیسے یہ مقصد ایک ہے اور اس مقصد کے ارد گرد جو شبہات ہیں تو ان کے جوابات دیے گئے ہیں میں سباح میں جیسے تبلیغ پر تاکید کی گئی ہے اور قرآن کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے تو اسی طرح میں سباح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ یہ اختصار کے ساتھ بعض صورتوں میں ذکر کیا جائے گا لیکن تذکرہ ضرور ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری امت کی مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال کے ساتھ زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ان کے مقابلے میں فرعون اور اس کے حواری بھی تھے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابل مکہ کے مشرقین اور کفار تھے اسی طرح یہود و نصارہ جو بالکل مکمل انکار کرنے والے تھے کھلم کھلا دوسری جانب حضرت موسیٰ کو پھر بنی اسرائیل سے بھی بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں پہنچی ہیں جیسے رسول اللہ کو منافقین سے بہت سی اذیتیں وہ پہنچی ہیں حضرت موسیٰ کے گروہ میں ہی سامری جیسے لوگ بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی ان کے ان کے گروہ میں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جس پر ایمان کا لباس اور ایمان کا جامع اوڑ رکھا تھا تو ایسے لوگ بھی تھے تو مماثلت وہ زیادہ ہے ولقدات نا منصلح اور تحقیق ہم نے دیتی تھی علیہ السلام کو ہدایت مراد تورات ہے وہ عورت نہ بنی اسرائیل الکتاب اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب کا یعنی تورات کا تو ایک نہایت ایک ضعیف روایت میں آتا ہے یہ جی اگرچہ وہ روایت اسنادی طور پر وہ مضبوط نہیں ہے لیکن صرف ایک ترغیب کے لیے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰوں کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک دن وہ بازار میں پھر رہے تھے بازار میں پھر رہے تھے اور لوگ اپنے کام کاج میں مشغول تھے تو حضرت ابو حریرہ نے ان سے کہا کہ ان تمہا ہونا تم لوگ یہاں پہ ہو اور پیغمبر کی میراث وہ مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے تو لوگ بازار سے دوڑ کر مسجد کی طرف لبکے فلم یدو فی القرآن تو لوگوں نے ولحدیث تو لوگوں نے مسجد میں سوائے قرآن کے درس کے اور حدیث کے درس کے اور کچھ نہیں پایا لوگوں کا یہ خیال تھا جیسا کہ عام طور پہ یہ آج بھی دیکھا جائے آج بھی معاشرے میں دیکھیں تو کسی نے رسول اللہ کا خود ساختہ بال بنایا ہے کہ یہ منہ مبارک ہے تو کسی نے ان کی جوتیاں بنائی ہیں اور ان کے نالین بنائے ہیں اور جو, جو جوٹی تصویریں ہیں تو وہ دکانوں میں اور مکانات میں لگائے ہیں اسی طرح ان کی آسا ان کا چغہ ان کی پگڑی لوگوں کا ان چیزوں پہ اعتماد ہے لیکن جو چیز وہ ثابت ہے سندن ثابت ہے اور جس میں ادنا برابر اور ذرہ برابر شک نہیں ہے جو قرآن ہے اور سنت ہے قرآن اور حدیث ہے لوگ اس کی طرف سرے سے التفات ہی نہیں کرتے جو اصل ورثہ ہے لوگ اس کے بارے میں کتنی لا علمی ہے اور کتنی بے اعتنائی ہے کتنی جہالت ہے اور کتنی لاپرواہی ہے فلم یہ جدوفی ہے الاقرآ اوحدیث لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ وہاں پہ اللہ کے پیغمبر کا جوتا ملے گا اور وہاں پہ اللہ کے پیغمبر کا ان سے جڑی کوئی چیز ہمیں ملے گی تو جب لوگ واپس آ رہے تھے ابو حریرہ نے کہا کیوں تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا تو ابو حریرہ نے کہا یہی تو اللہ کے پیغمبر کی وراثت ہے تو یہاں پہ وہ او رس بنی اسرائیل الکتاب سورہ فاتر میں بھی ہم نے پڑھا تم مو رسن الکتاب اللزین اسطفی نام عبادینا آیت نمبر بتیس میں اور پھر میں نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں چنا تھا اپنے بندوں میں ہم نے انتخاب کیا تھا اس کتاب کی وراثت کے لیے ہم نے انہیں چنا تو مقصد یہ کہ اصل وراثت وہ اللہ کی کتاب ہے جیسے یہاں پہ بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث وہ بنایا گیا تھا وورسنا بنی اسرائیل الکتاب اور ایک امت کی سعادت اور ان کی نیک بختی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کتاب کے صحیح جانشین اور صحیح وارث بنیں اور آج امت وہ اپنے اس وراثت کو وہ کھو چکی ہے اپنی اس وراثت سے وہ الگ ہو چکی ہے واورس نہ بنی اسرائیل الکتاب اور ہم نے وارث بنایا ہے بنی اسرائیل کو اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو الکتاب, کتاب کا یعنی تورات کا ہو دوں و الْأَلْبَابِ کہ جو ہدایت تھی و ذکر یعنی راہ دکھانے والی تھی یہ کتاب و اور نصیحت تھی لالباب مندوں کے لیے عقلمندوں کے لیے وہ نصیحت کی کتاب تھی ہمارے آج کے دور کا جو جدید طبقہ ہے یہ آج محرف انجیل کو اور مقدس بائبل کو کہ جس میں تورات بھی ہے عہد نامہ قدیم بھی ہے اور عہد نامہ جدید بھی ہے دونوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس میں زبور بھی شامل ہے اور بہت ساری ایسی کتب جو ہیں وہ شامل ہیں اور اس سے ایک بائبل کا وہ مجموعہ وہ تیار کیا گیا ہے اور تورات کے وہ پانچ اسفار اس میں ہیں جینسز وغیرہ اور وہ تمام چیزیں استثنا خروج یہ آج اس محرف بائبل کو اور تورات کو اور انجیل کو پڑھنے کے پاس پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت ہے اسے پڑھنے کے لیے آج کا جو مسلمان ہے اسے بڑے شوق سے پڑھتا ہے لیکن اگر نہیں پڑھتا تو اللہ کی وہ کتاب کے جس میں ادنا برابر شک نہیں ہے اور جو تحریر سے ہر قسم کی تحریر سے بچی ہوئی کتاب ہے اس کتاب کو نہیں پڑھتا یہ آج کے دہریوں کی کتابیں پڑھنا اس کے لیے آسان ہے لیکن اگر نہیں پڑھتا تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا جی ایک شخص ہے کہ جو اصل میں یہودی ہے اسرائیل سے اس کا تعلق ہے یہاں پہ نام میں اس لیے نہیں لیتا کیونکہ بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں نہیں اور پھر کل کو ان کی اس کتاب کے پڑھنے میں وہ جستجو جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور قرآن کو چھوڑ کر وہ دیگر چیزوں کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں تو اس کتاب کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا اور ایک حد تک میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے ایک یہودی ہے اس نے وہ کتاب لکھی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتنے کروڑ نسخے جو ہے یہ اس کے بک چکے ہیں اور اصل میں اس نے لکھی تھی وہ عبرانی زبان میں اور پھر اس کے دنیا کے مختلف زبانوں میں وہ ترجمے وہ ہو چکے ہیں ہمارے آج کا جو جدید طبقہ ہے جو جدید ذہن والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تو ان کے پاس وقت ہے لیکن اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے وقت نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ ہمارا طریقہ وہ الٹ چکا ہے یونیورسٹی میں ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور سائنس سے متعلق جو بعض اساتذہ اور پروفیسرس تھے ہماری ایک مجلس لگی ہوئی تھی تو اس میں سے ایک نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ ہمارے شکوک اور شبہات زیادہ ہیں تو میں نے اس سے ان کے مضمون کے متعلق پوچھا کہ وہ جو ابتدائی تعلیم ہے اسے چھوڑیں جو صرف اس ایک مضمون کو جو آپ آپ آپ نے اسے ٹائم دیا ہے اور دیا جانے والا جو وقت ہے تو میں نے اس سے کہا کہ وہ کتنا وقت بنتا ہے مثلا اگر وہ مضمون کیمسٹری کا پڑھاتا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے اس مضمون کو کتنا وقت دیا ہے تو اس نے کہا کہ اتنا وقت میرا پی ایچ ڈی میں گزرا ہے اتنا میرا ایم فل میں گزرا ہے اس سے پہلے میں نے دو سال وہ ماسٹر میں پڑھا ہے اور پھر تقریبا 10 سال میں نے ٹیچنگ کی ہے تو کل ملا کہ وہ بیس سال کا عرصہ بنتا تھا تو میں نے کہا زندگی میں بیس گھنٹے قرآن کو دیے ہیں اس نے کہا نہیں تو میں نے کہا عجیب بات ہے بیس سال کا عرصہ تو آپ ایک مضمون کو دے دیں جس کے بارے میں آپ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ اسے سمجھتے ہیں اور اسے سمجھا سکتے ہیں لیکن جس کتاب کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جس دین کے بارے میں کہ اسلام کے بارے میں ہمارے بڑے شکوک اور شبہات ہیں اس کی جو بنیادی کتاب ہے اسے آپ نے بیس گھنٹے نہیں دیے تو آپ کے شبہات کیسے دور ہوں گے اور پھر کہتے ہیں ہمارے شبہات ہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہم نے بھیجی اور اللہ کی ہر کتاب وہ ہدایت اور نصیحت ہوتی ہے عقل مندوں کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ان آیات سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب وہ عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے یعنی مطلب یہ کہ جو بندہ وہ اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تو قرآن کی روح سے اس میں عقل نہیں ہے وہ بے عقل ہے بے وقوف ہے تو اگر کل کو کوئی اعتراض کرے کہ آج تو کافروں میں ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بلا کے ذہین ہوتے ہیں اور ان کی ذہانت اسی لیے تو نت نئی ایجادات وہ سامنے آتی ہیں تو جواب یہ ہے کہ دراصل عقل اور ذہانت میں فرق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کافروں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بڑے ذہین ہیں جو بڑے ذہانت والے لوگ ہیں وجہ یہ ہے کہ عقل یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو ذر رسا چیزوں سے روکے جس میں اس کا نقصان ہو اسی لیے عقل کو عقل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو باندھ دیتا ہے اونٹ کو جس رسی سے اس کا یہ ایک پاؤں جو باندھا جاتا ہے جب اسے نہر کیا جاتا ہے تو یہ ایک پاؤں جب اس کا وہ چھوٹی رسی سے وہ باندھ دیا جاتا ہے تو اسے عقال کہتے ہیں عقال عقال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کو بھاگنے سے وہ روک دیتا ہے پھر وہ بھاگ نہیں سکتا تو عقل کو بھی عقل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو ذر رساں چیزوں سے روکتی ہے اور منع کرتی ہے ہاں جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے تو ذہانت ایسی چیز نہیں ہے ذہانت کبھی فطری بھی ہوتی ہے اور کبھی انسان اسے قصب کے ذریعے سے بھی یعنی خود اپنی محنت کے ذریعے سے بھی پریکٹس کر کے مشق کر کے ذہین بن جاتا ہے تو اسی لیے عقل قرآن کہتا ہے کہ یہ ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے تو قرآن کو بھی میں نے بھیجا جس طرح حضرت موسا علیہ السلام کے انہیں میں نے اور ان کے تابے داروں کو میں نے تورات دی تھی جو ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ تھی تو اسی طرح پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن دی قرآن دیا اور ہم نے آپ کے کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے ہے ابس آیت میں فصبر ان نواد اللہ حق اس آیت میں, میں تسلی ہے مبلخ کو اور وہ آیت نمبر اکاون میں جو کہا کہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ نصرت کا وہ سچا ہے لیکن مبلغ کو اس کے لیے تین کام کرنے ہوں گے یقیناً سچا ہے لیکن ایک تو وہ صبر کرے گا دوسرا یہ کہ انسان لاکھ کوشش کرے تو بیان میں پھر بھی اس سے کوتا ہی ہوتی ہے انسان لاکھ کوشش کرے اور وہ اللہ کی عبادت کا حق پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتا تو اسی لیے وہ اپنی کوتاہیوں کی بخشش طلب کرے گا اور تیسرا یہ کہ دن رات ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کرے گا ہر وقت اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق وہ جڑا رہے گا فصبر تو آپ صبر کریں پیغمبر ڈٹھے رہیں دین پر دین کا کام کرتے رہیں تبلیغ کرتے رہیں کیوں ان نواد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے اور وعدے سے مراد وہی نصرت کا وعدہ کہ جو آیت نمبر 51 میں گزرا بے شک اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے اور اللہ ضرور اپنے پیغمبروں کی اور اپنے اور ایمان والوں کی مدد وہ کرتا ہے وستخر لزمبے کا اور بخشش طلب کریں لذنب کا اپنے گناہوں کی غم گناہ کو کہتے ہیں واستغفر لذنب کا اور بخشش طلب کریں اپنے گناہوں کی لیکن پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں اسی لیے مفسرین معنی کرتے ہیں جیسے امام ماوردی وہ کہتے ہیں واستغفر لذنب کا کئی تعویلات وہ کرتے ہیں ایک معنی واستغفر لذنب کا اور بخشش طلب کریں کا اپنے گناہوں کی اگر ہوں لیکن چونکہ گناہ ہے نہیں تو اسی وجہ سے پیغمبر کا یہ استغفار طلب کرنا یہ لرف ادرا ہے لرف ادرا ہے ان کے درجات بلندی کا ذریعہ ہیں اور یہ محض عبادت ہے یعنی بطور عبادت کی جس طرح عبادت اس پہ انسان کو اجر ملتا ہے تو پیغمبر وہ بھی اگر استغفار کرتے ہیں اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ استغفار مانگا کرتے تھے ابو رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے بخاری میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اللہ ہی امنیلا استغ فر اللہ و اطوب ولی فلیو میں اکثر کہ قسم اللہ کی میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اگر مضنی سے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان لیغانو والا قلبی کہ کبھی کبھی میرے دل پر غبار آ جاتا ہے وجہ یہ کہ انسان بعض اوقات ہر وقت تو وہ اللہ کے اللہ کا ذکر وہ کر نہیں سکتا انسان پر نیند کی حالت آتی ہے اسی طرح انسان پر بعض ایسے احوال آتے ہیں کہ ان احوال میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا تو اس عدم تعلق کی وجہ سے بھی دل پر ایک غبار سا وہ آ جاتا ہے بوجھ آ جاتا ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ان لاز تک فر اللہ فلیو میں میں مرہ کہ میں اپنے رب سے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں دن میں سو بار سو بار یہی وجہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اور استغفار کے یہ کلمات یہ مختصر بھی ہیں یاد کرنا بھی آسان ہے اور, اور اللہ کے پیغمبر جب دنیا سے وہ رخصت ہو رہے تھے تو اللہ کے پیغمبر اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہی کلمات کی کثرت کیا کرتے تھے ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سور نصر وہ نازل ہوئی اراجا انصور اللّہ ولفت ورا تنا سید خلون ففیدین اللہ افواجہ فصب بہ بحمد رب کوس تقرو کا نتو یہ وہ کامل صورت ہے سب سے آخر میں نازل ہونے والی اور یہ صورت اللہ کے پیغمبر ان کے دنیا سے جانے کی ایک خبر بھی قبل از وقت وہ دے رہی ہے کہ اے پیغمبر آپ کے جانے کا وقت وہ آ گیا ہے تو اس میں فصب رب کا یہ عوامر دیے گئے ہیں اسی لیے ام المن عائشہ کہتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر ان کلمات کو کثرت سے وہ کہا کرتے تھے سبحان اللہ و بہم دہی اسر اللہ کیونکہ اس صورت میں یہی کہا گیا ہے کہ فصب بہ بحمد رب کا تو اللہ کے پیغمبر سبحان اللہ و بہ اور وسط فر کان کا استغفر تو با استغ اللہ علی یہ کلمات کہتے تھے سبحان اللہ و بہ ہمدی استغ اللہ وطب و یہ صحیح مسلم کی روایت میں استغفار کے اور توبہ کی یہ کلمات ہے ہمارے ہاں افسوس یہ ہے اگرچہ آیت نمبر ساٹھ میں دعا کے حوالے سے آ بھی جائے گا لیکن دعاوں کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سی ایسی باتیں وہ پھیل چکی ہیں کہ جو ٹھیک ہے اگر لوگ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یعنی دعاؤں کے حوالے سے وہ جو معیاری الفاظ اور کلمات ہیں مسنون کلمات ہیں تو وہ لوگ نہیں پڑھتے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک مجلس میں وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے رشتہ داروں کی مجلس میں تو میں نے وہاں پہ یہ بات میں نے کی کہ عام طور پہ ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ہم یہ کلمات یہ پڑھتے ہیں کہ الحمد الذی اتعام وسقانا وجعلنا من المسلمین ہم یہ کلمات یہ پڑھتے ہیں حالانکہ میں نے کہا کہ یہ ترمیزی کی روایت میں یہ الفاظ یہ ہی آتے ہیں لیکن امام ترمیزی نے جس باب میں یہ روایات یہ ذکر کی ہیں وہ کہتے ہیں باب ما یقول اذا فراغہ من الطعام امام ترمیزی یہ جو کھانا کھانے کے بعد جو یہ کلمات ہیں یہ کہتے ہیں باب ماء یقول اضا من الطعام کہ کھانا کھانے والا جب توام سے کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو وہ کیا کہے گا اس باب میں انہوں نے تین روایات ذکر کی ہیں تین دعائیں ہیں جو یہ دعا ہے جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں یہ ابو سعید الخدری کی روایت ہے الحمدللہ للہ اتامہ وسقانا وجعلنا من المسلمین امام ترمیزی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اس روایت پر سرے سے حکم ہی نہیں لگایا حالانکہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ روایت کی جو حقیقت ہے جو اس کا حکم ہے تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں اس روایت پر سرے سے انہوں نے حکم ہی نہیں لگایا جس سے ان کے ان کا پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کی حقیقت ان کی نظر میں کیا ہے دوسری انہوں نے وہ روایت ذکر کی ہے دوسری دعا ہے اس میں تین روایات ہیں تین دعائیں ہیں لیکن جو ہمارے ہاں عام طور پہ معروف اور مشہور ہے اس پر سرے سے کوئی حکم ہی نہیں لگایا جو دوسری دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ کہتے تھے کہ الحمد للہ ات امنی حاضہ و من غیر حول منی ولا قوت یہ دوسری دعا ذکر کی ہے تو امام ترمیزی نے اس پر حکم لگایا ہے حاض حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے حسن الغری یعنی اس پر تھوڑا بہت وہ حکم لگایا ہے لیکن اس باب میں جو سب سے اوتھینٹک روایت ہے کہ جس پر امام ترمیزی کہتے ہیں کہ حاضہ حدیث حسن صحیح اور جو بخاری کی روایت میں بھی ذکر ہے امام ترمیزی نے اسے سب سے پرایورٹی کی بنیاد پہ ذکر کیا ہے اور وہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہوتے اور میرا اپنا معمول یہ ہے الحمد للہ یہ ہمدن کثیر طیبن ہی غیر مغفی ولا مبین ولا مستغََََََََََََ عن ہو ربنا جب میں نے یہ کلمات اس مجلس میں کہے تو میرے بعض رشتہ داروں نے کہا کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا میں نے کہا میں نے آپ لوگوں کو اس لیے تو نہیں بتائے کہ آپ لوگ اسے آپ سے ہو پائے گا یا نہیں میری جو ذمہ داری تھی تو وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ حقیقت بیان کی باقی ماندہ اگر آپ وہ جو پڑھتے ہیں اگر اسے بھی نہیں پڑھتے تو میں آپ کا کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا لیکن جو اوتھینٹک روایات ہیں وہ ہمارے ہاں یعنی انہیں بھی نہیں پڑھا جاتا تو اسی طرح استغفار کے حوالے سے لوگوں نے یعنی بہت ساری ایسی روایات لیکن جو سب سے اتھینٹک روایت ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے بالکل آخری ایام میں وہ جس کی کثرت کرتے تھے ام المنین عائشہ کہتی ہیں اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سورہ نصر صحیح مسلم کی روایت میں تو وہ یہی کلمات تھے سبحان اللہ و استغفر اللہ واتوب علی اسی طرح ابو موسا العشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ یہ دعا مانگتے تھے اللہم فرلی لی عتی و جہلی في اصرافی فی انت اعلم به بھی اللہم اللہ لی جدی و ہزلی و خط ای و آمدی و کل ما عندی اللہ فرلی ماں قدم تو وما اخر وما وماں وما تو وما انتمنی تلمقم ون تلما وانت علا کلش ان قدیر یہ بھی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے مقصد یہ ہے کہ وسط فر اور آپ بخشش طلب کرے لزمبک اپنے گناہوں کی اگر وہ ہوں انکا من کا ماوردی کہتے ہیں یا اسی طرح دوسرا معنی مفسرین کرتے ہیں جیسے امام اور دیگر مفسرین وس تخرب کا اے لذمب امت اور آپ بخشش طلب کریں اپنے امت کے گناہوں کی یعنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کریں ان کے لیے اور یا اس سے مراد صرف اللہ کی وہ بندگی ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر وہ تو ویسے بھی بخشے بخشائے گئے تھے لیکن جس طرح وہ دیگر عبادات کرتے تھے تو استغفار یہ بھی ایک عبادت ہے اور وہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے بلاشی وبکار اور پاکی بیان کریں اپنے رب کی مناسب صفات کے ساتھ بلاشی یہ شام کو ولیپکار اور صبح کے وقت یعنی ہر وقت یہ کنایا ہے دوام سے یعنی ہر وقت اللہ کی تصبیح اور اللہ کی تحمید وہ بیان کرتے رہے اب اس آیت میں زجر ہے کہ اللہ کی آیات میں جگڑنے والوں کو اور اس آیت میں مبلغ کو تسلی بھی ہے انلدینجلونفی آیات اللہ ہی اور یہ مضمون اس سے پہلے دیگر آیات میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ کی آیتوں میں جگڑنے والے اسی لیے اس صورت میں وہ جو اصل دعویٰ ہے تو وہ ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کی آیات میں بحث کرنے والے جگڑنے والے انہیں زواجر دیے گئے ہیں اور پھر آنے والی چھ صورتوں میں یہی مجادلین فی آیات اللہ ان کے شبہات ذکر کیے گئے ہیں اور ان شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں انلدینجادل اسی لیے یہ صورت یہ آنے والی صورتوں کے لیے بمنزل تمہید کے ہے اور یہ بمنزل مقدمہ کے ہے ان نے جادلو نفی آیات اللہ بغیر سلطان عطا ہم بے شک وہ لوگ کہ جو جگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے کہ جو آئی ہو ان کے پاس کوئی دلیل ان کے پاس آئی نہیں ہے منزل من اللہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ اور جگڑتے ہیں ان فیصد اس میں وہ علت بتائی جاتی ہے کہ آخر انہیں مسئلہ کیا ہے در اصل ان کے سینوں میں تکبر ہے حسد ہے ان فی صدورہم اہم اللہ کبر نہیں ہے ان کے سینوں میں اللہ کبر مگر تکبر غرور حسد دراصل یہ حسد کی بنا پر یہ لوگ تابیداری نہیں کرتے ان کے سینوں میں تکبر ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور اللہ کی آیتوں کو نہ ماننے والے دراصل یہ لوگ ان میں تکبر ہوتا ہے ان میں تکبر ہوتا ہے بھلے وہ زبان سے نہ کہیں زبان سے نہ کہیں لیکن یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے خواب و قولن انکار کریں یا عملا انکار کریں دراصل تکبر کی وجہ سے یہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے بحث مباحثہ کرتے ہیں جھگڑتے ہیں لیکن کیا یہ لوگ جس بنیاد پر یہ تکبر کر رہے ہیں اور یہ غرور کر رہے ہیں تو کیا یہ اپنے اس عمل کے ذریعے اور اس غرور اور اس تکبر کے ذریعے کیا حق کو زیر کر سکیں گے ہرگز نہیں اسی لیے ماہم بالغی میں مبلغ کو تسلی ہے ماہم بالغی ہی اور نہیں ہے یہ لوگ بالغی پہنچنے والے اس تکبر کے انجام کو اس تکبر کو اپنے انجام تک یہ نہیں پہنچانے والے اور نہیں ہے پہنچنے والے مطلب یہ کہ تکبر یہ لوگ کیوں کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پیغمبر کی تابے داری کی تو ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ وہ گٹ جائے گا اور اس کا مقام اور مرتبہ یہ بڑا ہو جائے گا تو کیا اپنے انکار کی وجہ سے اور تکبر کرنے کی وجہ سے کیا ان کا مرتبہ وہ اونچا ہو جائے گا ہرگز نہیں ماہم ہوں بے بالغی ہی یہ لوگ ہرگز اس تکبر کے انجام کو نہیں پہنچنے والے اور یہ لوگ اپنے تکبر کو خارج میں نہیں پہنچنے والے خارج میں کیا مانا یعنی صرف ان کے سینوں میں یہ تکبر تکبر ہی رہے گا اور باہر یہ لوگ اپنے ارادے کو مکمل نہیں کر سکتے ان کے دلوں میں اور ان کے سینوں میں جو حق کے خلاف ارادہ ہے یہ اپنے مقصد کو اور اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو اور حق کو ختم کر سکیں گے ماں ہم بے ہی تمہاری یہ مراد یہ پوری نہیں ہوگی تم پہنچ نہیں سکتے اسے تو اسی لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ انقیاد اور تابیداری کا ہے ماہم ببالغی ہی نہیں ہے یہ لوگ پہنچنے والے اس تکبر کو اس تکبر کے انجام کو اور وہ انجام کیا ہے وہ اللہ کی آیتوں کو حق کو کمزور کرنا ہے اسی طرح پیغمبر ان کے مقام کو گھٹانا ہے نقصان پہنچانا ہے جو یہ لوگ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب یہ لوگ جگڑتے ہیں تو آپ کیا کریں فستا عید تو آپ پناہ طلب کریں بلّہ اللہ کی مدد کے ساتھ کیونکہ یہ شیطان ہیں اور ایسے موقعوں پر کہ جب مناظرے اور بحث مباحثے کا موقع ہوتا ہے تو تم نے بالکل گنگے ہو کر نہیں بیٹھنا بلکہ تم نے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے کہ اللہ یہ تو ابلیس اور شیطان ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اے اللہ میرے دل میں کہیں اس کے وسوسے مجھے شک میں مبتلا نہ کر دیں اور کہیں لوگوں کے دلوں میں یہ شکوک اور چبھات نہ ڈال دیں پناہ مانگتا ہوں دیکھنے والا ہے چونکہ ان لوگوں منکرین کے بحث مباحثوں میں اور ان کے انکار میں آخرت سے انکار بھی شامل تھا اور آخرت کو یہ نہیں مانتے تھے تو اب ان تین آیات میں اس بات آخرت لیکن اس بات آخرت کے لیے پہلے ایک دو دلائل یہ پیش کیے جا رہے ہیں چونکہ منکرین باعث بعض بعد الموت قیامت کا انکار کرنے والے وہ اللہ کو زمین اور آسمان کا خالق سمجھتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں لخل کو سماواتی ضرور آسمانوں اور زمین کی پیدائش یعنی انہیں پیدا کرنا اکبرو یہ بہت بڑا ہے من خلق کناسی لوگوں کے پیدا کرنے سے یعنی اتنی بڑی کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے اور اللہ کے لیے اس کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا تو تم لوگ تو یہ تو تم لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے تو دوبارہ اللہ کو تمہاری موت کے بعد اور تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ ایک نئی پیدائش پر پیدا کرنا اللہ اس سے کیوں کمزور ہوگا اور اس سے کیوں آجز آئے گا تو جو ذات اتنی بڑی مخلوق اتنی بڑی کائنات وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے نخل کو سماوات اول ارد اکبر کے ناز ضرور آسمانوں اور زمین کی پیدائشی لیے آج جو لوگ بعض بادل موت سے انکار کرتے ہیں تو انہیں یہی دلیل پیش کی جائے کہ اتنی بڑی کائنات جب اللہ اسے پیدا کر سکتا ہے تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ولاکنہ اکثر الناس لا علمون لیکن اکثریت لوگوں کی لائے علمون وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے یہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں بلکہ آسان ہے اور قرآن جگہ جگہ یہ دلیل یہ پیش کرتا ہے سورہ یاسین اکیاسی میں بھی یہی دلیل پیش کی گئی تھی اور سورہ اقاف آیت نمبر تینتیس میں دوبارہ آ جائے گا ومایست طویل عامہ البصیر یہ بعض بادل موت کے لیے دوسری دلیل ہے ومایست طویل عامہ البصیر اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا اندھا یعنی مشرک کافر بصیر دیکھنے والا موحد مومن ولدی نامن و عامل الصالحات اور نہیں ہے برابر وہ لوگ کہ جو ایماند لائے ہیں اور عمل کیا ہے نیک ولل اور نہ ہی وہ بدکار یہ دونوں برابر ہیں تو جب برابر نہیں ہیں تو دنیا میں تو ان لوگوں کے درمیان تمیز یہ ہوتی نہیں ہے بلکہ اندھا بھی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلنے والا کہتا ہے اندھا مشرک کافر اسی طرح وہ بدکار بھی اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتا ہے اسی لیے تو اس راہ پہ چل رہا ہے تو ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے درمیان یہ تمیز اور یہ فرق یہ ظاہر ہو جائے ورنہ یہ تو سب کچھ اسی طرح رہ جائے گا اسی لیے قیامت کا دن ہے تاکہ ان لوگوں کے درمیان فرق واضح ہو سکے اور تاکہ ان لوگوں کے درمیان تمیز ہو سکے لیکن قلی ما تذکرون بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں آخرت کے حوالے سے اب اس باتیں ان ساعت لا آتیتن بے شک قیامت وہ آنے والی ہے لارے بفیہا شک نہیں ہے اس میں اس کے آنے میں اس کے واقع ہونے میں ولیکن اکثر انہ سے لا یؤمنون لیکن اکثریت لوگوں کی لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے اب اس آیت میں دعوے توحید دعوے توحید یہ جی کافر جیسے قیامت سے انکار کرتے ہیں اسی طرح وہ توحید سے بھی انکار کرتے ہیں اور جو لوگ توحید سے انکار کرتے ہیں تو ان کا بلاخر انجام کیا ہے جہنم ہے وکال رب کم درونی لَكُمْ اور یہ دوسری مرتبہ دعوی توحید ہے اور یہ دلیل وہی بھی ہے وکال رب دلیل وہی جس طرح ہم اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جو جس میں اللہ کے پیغمبر وہ براہ راست اللہ کی جانب نسبت کرتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا ہے اسی دلیل کو جو حدیث میں حدیث قدسی سی کہلاتی ہے قرآن میں ہم اسے دلیل وہی کہتے ہیں کہ جس میں براہ راست اللہ کی جانب نسبت کی گئی ہو وکال ربرونی ویسے تو یہ سارا کلام اللہ ہی کا ہے لیکن پھر بالخصوص وہ آیات کہ جس میں رب کی جانب نسبت کی گئی ہو تو ہم اسے دلیل وہی سے تعبیر کرتے ہیں وکال ربم اور کہا ہے تمہارے رب نے وقال رب کم اور کہا ہے تمہارے رب نے ادعونی ادعونی صرف مجھ ہی کو پکارو اور کہا ہے تمہارے رب نے ادعونی مجھے ہی پکارو استجب لکم میں تمہاری پکار قبول کروں گا ان لدی نے عن عان عبادتی بے شک وہ لوگ کہ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی اب یہاں پہ یہ نہیں کہا حالانکہ آیت کے پہلے اسے میں کیا کہا ادعونی دعا ہے اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان دعای بلکہ ان عبادت اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے کہ اد دعا او دراصل اللہ سے مانگنا یہی عبادت ہے یعنی یہ دعا مانگنا اصل میں یہی عبادت ہے یہ نومان ابن بشیر کی روایت ہے ابوداؤود اور ترمیزی میں آتا ہے ادعا اول اور اللہ کے پیغمبر نے خود یہ آیت پڑھی ہے وکال ربونی استجب رسول اللہ نے اس کی تفسیر کیا کہ کی ادعا اول اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر یا کسی غیر کو پکارنا یہ شرک اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ پکار یہ عبادت ہے اور عبادت کسی غیر کے لیے کرنا یہ شرک ہے اس سے پہلے ہم نے نظر لغیر اللہ میں ہم نے کہا تھا وہاں پہ ہم نے فقاہ کا یہ قول ذکر کیا تھا کہ ان نظر و یہ نظر یہ منت یہ چڑاوا یہ نظر و نیاز یہ عبادت ہے ان نظر و عبادتن و اللہ کفرن و شرکن اور غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا یہ کفر اور شرک ہے تو یہاں پہ بھی دعا کو عبادت کہا گیا ہے دعا کو عبادت یہ کہا گیا ہے اسی لیے غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ آپ اکثر ان مولویوں کے یہ فتویوں میں دیکھیں گے جو لوگ قبروں کو وہ سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں عام طور پہ مفتیان کرام وہ فتویٰ کیا دیتے ہیں کہ اصل میں یہ جو پیروں کے سامنے یہ جو جھکنا ہے ان کے پیروں میں اور وہاں پہ سجدہ کرنا ہے تو یہ سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ سجدہ تعظیمی ہے اور سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے اور یہ اسی طرح اگر قبر کے سامنے وہ سجدہ کیا جائے کچھ عرصہ پہلے یہ بحث یہ جب چلی تھی اس ملک کا ایک لیڈر ہے جب اس نے قبر کے سامنے وہ سر جھکایا تھا اور سجدہ کیا تھا تو اس وقت یہ ایک بحث چل پڑی تھی کہ آیا اس نے یہ جو قبر کے سامنے سر جھکایا ہے تو اس کا یہ سر جھکانا اس کا حکم کیا ہے تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو شرک نہیں کیا وجہ یہ ہے کہ یہ سجد تعظیمی ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے حالانکہ اگر آپ صرف شاہ ولی اللہ کی یہ کتاب دیکھ لیں البلاغ المبین شاہ صاحب نے جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ بعض لوگ ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے اور یہ سجدہ عبادت ہے جب ایک بندہ غیروں کے قدموں میں وہ سر رکھ لے اور قبر کو وہ سجدہ کرے تو آئے یہ سجدہ عبادت یہ شرک اور حرام کیوں نہیں ہے یہ سجدہ عبادت میں یہ کیوں نہیں آتا عبادت اور نام کس چیز کا ہے تو اسی لیے یہاں پہ ایک کچڑی جو ہے وہ بنائی ہے قرآن کہتا ہے هو اسی طرح اگر کوئی غیر کو پکارتا ہے یا علی مدد یا حسین مدد یا پیر بابا مدد یا شیخ عبدالخادر جلانی یا غوت العظم اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر ابو جہل کا لات منات عزہ حبل کو پکارنا وہ بھی پھر شرک نہیں ہے ایک بندہ ان میں فرق بتا دے کہ آخر وہ کیوں مشرک تھے اور یہ کیوں مشرک نہیں ہے کوئی فرق وہ نہیں ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور کہا ہے تمہارے رب نے اُدعونی مجھے پکارو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری فریاد یہ قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي بے شک وہ لوگ کہ جو تکبر کرتے ہیں نا عبادتی ہی میری عبادت سے کیونکہ یہ دعا یہ عبادت ہے سید خلون جہنم داخرین قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر کیونکہ تکبر کیا ہے تکبر کیا ہے اور تکبر کرنے والے کا انجام جہنم ہے اور جہنم میں بھی ذلیل ہو کر وہ داخل ہوگا ایک روایت تو ہم نے ذکر کی نومان ابن بشیر کی کہ اللہ کے رسول خود فرماتے انہوں نے یہ آیت پڑھی اور کہا ادعا اد اول عبادہ ترمی کی ایک اور روایت میں آتا ہے ادعا اد امل عبادہ کہ دعا اللہ کو پکارنا یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے لیکن وہ روایت ابن لہیا کی ہے جو کمزور ہے صنعت یہ ابو ہریرا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا یہ قبول کروں گا حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موقعوں پر ہماری دعائیں یہ قبول نہیں ہوتی تو ابو سعید الخدری کی روایت میں اس کا جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان جو بھی دعا مانگتا ہے مامن مسلم یہ دعوتن کہ کوئی مسلمان جو بھی دعا مانگتا ہے لیکن اس دعا میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو یا کوئی گناہ کی کوئی گناہ کی چیز وہ نہ مانگ رہا ہو ولاقتی عطور رحم اور نہ ہی اس میں وہ کوئی قطع رحمی کر رہا ہے یعنی کوئی گناہ سے بچ کر وہ دعا مانگ رہا ہو تو اللہ اسے یہ تین چیزیں وہ ضرور دے ان تین میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے یا تو اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ بھی استجب القم یا اس سے کوئی تکلیف اسی کی طرح وہ دور ہو جاتی ہے حالانکہ اس نے دعا مانگی تھی ایک چیز کے لیے لیکن اسی کے مطابق کیونکہ اللہ بندوں کے احوال سے خوب واقف ہے تو اللہ اسی کی طرح ایک اور مصیبت اس انسان سے وہ دور کر دیتا ہے حالانکہ اس کے لیے اس نے وہ دعا نہیں مانگی ہوتی یہ اصل میں ایک دوسری چیز کے لیے انسان نے جو دعا مانگی ہے تو وہ یہاں پہ ایک اور چیز کے لیے وہ کام آ گئی تو یہ بھی قبول ہوا اور یا یہ کہ اگر دنیا میں نہ قبول ہو اور نہ اس سے کوئی تکلیف وہ دور کی جائے تو آخرت میں وہ اس کے نام اعمال میں بطور عبادت کے وہ لکھ دیا جاتا ہے اور اللہ اسے آخرت میں ضرور اس کا آجر دے گا اسی لیے قرآن اور حدیث میں یہ کہیں پہ نہیں آیا کہ انسان مجھ سے جو مانگتا ہے تو وہ ضرور اسے دیا جائے گا دیا جانے کی بات نہیں بلکہ میں قبول کروں گا اور قبولیت یہ بہت بڑی بات ہے وہ دنیا میں قبول ہو یا آخرت میں قبول ہو تو یہ بڑی بات ہے اور یہی بات امام خطابی نے یہ کی ہے امام خطابی کی امام خطابی بہت بڑے محدث ہیں صحیح مسلم کے شارح بھی ہیں المتوفع 388 ہجری تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب استجم تو انہوں نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ سورہ انعام 41 میں آیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے اگر وہ چاہے تو انہوں نے ایک یہ جواب دیا ہے اور دوسرا انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ جو حدیث سے ہم نے کہا کہ انسان کے لیے یا تو وہ چیز اسے دے دی جاتی ہے یا اس سے تکلیف دور ہوتی ہے اور یا آخرت میں اس کا وہ اجر وہ لکھا جاتا ہے شاہدعا ان کی کتاب ہے سفیان سوری وہ کہا کرتے تھے وہ جب اللہ اللہ سے دعا مانگتے تھے تو وہ کہتے تھے یا من احب و اعباد ہی منسا الحو فک کہ اے وہ ذات کہ جسے اپنے بندوں میں وہ بہت زیادہ محبوب ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے اور زیادہ مانگتا ہے اور پھر وہ کہتے تھے کہ اے وہ ذات کہ جسے اپنے بندوں میں اپنا وہ بندہ نہایت مبغوز ہے اور ناپسند ہے کہ جو سے نہیں مانگتا اور اے رب تیرے علاوہ وہ کوئی اور ذات وہ ہے نہیں کہ اللہ اللہ یک ان ترخت کہ اللہ غصہ ہوتا ہے اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو وہ بنی آ دین یوس الب اور جب بندے سے مانگتے ہو تو وہ بار بار مانگنے سے وہ غصہ ہو جاتا ہے یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان یہ فرق ہے زمکشری جی ان کے اشعار وہ آتے ہیں اور وہ یہ اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں یا مد یام یا را مدل بعودی جناحا فیض المطل بہی مل و یرا منا تعرو کیا فی نہا و المخ فی نحرها تلکل اخفر لعبد ما کان فروطاتی ہی الزمان الاولی زمان ال ذات کہ جو سیاہ اور بیانک رات میں مچھر کے بازووں کا جو کھلنا ہے حقیر مخلوق ہے لیکن وہ جو اپنے پر پھیلاتا ہے تو اس کا کھلنا وہ بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہے جو اس کے سینے کی رگوں میں جو جو باریک رگیں ہیں اور اس کی کمزور ہڈیوں میں وہ گودے کو بھی دیکھتا ہے یعنی مچھر کتنی حقیر مخلوق ہے لیکن اس کے گردن میں اور دل کے جو اس کی رگیں ہیں تو اس میں جو جوڑنے والا خون ہے اور اس کی کمزور ہڈیوں میں جو وہ گودا ہے تو اسے بھی دیکھتا ہے یک فرل تاب عن اپنے بندے کو کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اے اللہ اسے سب کچھ معاف فرما دے ماکان من ہو فض زمان ال کہ جو اس سے گزشتہ زمانے میں جوانی میں وہ سرزد ہو چکے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما اسی طرح مرتے وقت انہوں نے یہ وصیت کی تھی مرتے وقت انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کے پاس یہ اشعار جو ہے یہ لکھ دیے جائیں اسی لیے قبر پر لکھنا یہ منع ہے لیکن اگر قبر سے کچھ فاصلے پر اگر ایک بندہ کتبہ لگائے کہ جو قبر پر لگا ہوا نہ ہو اگرچہ اس کے لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کچھ فاصلے پر لگا دیا جائے تو ٹھیک ہے وہ ممنوع نہیں ہے تو مرتے وقت انہوں نے ذمکشری نے وصیت کی تھی علامہ جار اللہ ذمکشری المتوفیٰ پانچ ہجری اور ذمکشری کہ اگرچہ یہ اس کے بعض نظریات میں اس سے اختلاف ہے لیکن اس کی تفسیر کشاف بڑی قابل قدر تفسیر ہے اسی لیے علماء اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انت تفاصیر انت تفاصیر دنیا بلا عدد دن ولِ صفی حل عمری کشافی کہ دنیا میں تفاسیر تو بے شمار ہیں لیکن سیوتی کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا مشاہدہ اور مطالعہ اس بات پہ گواہ ہے کہ کشاف کی نظیر اور کوئی تفسیر نہیں زمخشری کی ان کن تبغل ہودا فلزم قرا اگر تجھے ہدایت درکار ہے تو کشاف کا مطالعہ یہ لازم پکڑ لو فلجہ لوکدی و الکشاف کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے اور کشاف اس کی دوائی ہے لیکن اس کے حوالے سے بھی اور ہر تفسیر میں یہ ہوتا ہے اسی لیے انسان نے جب تک کسی استاد سے قرآن نہ پڑا ہو انسان ان غلطیوں کی نشاندہی نہیں کر سکتا اسی وجہ سے زہبی میزان الاعتدال میں وہ کہتے ہیں اور ابن حجر نے لسان المیزان میں کہا ہے کہ زمخشری کے بارے میں کہ وہ نیک بندہ ہے لاکن نہ ال العتصال لیکن بعض جگہ پہ وہ معتزلہ کے جو عقائد ہیں تو وہ پیش کرتے ہیں تو اسی لیے کشاف کا مطالعہ کرتے وقت احتیاط برتنی چاہیے تو مقصد یہ اور یہ ہر تفسیر کے متعلق ہے تو انہوں نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کے پاس یہ اشعار یہ لکھ دیے جائیں اسب اللہ حت حق عند فقن کریمی فہبلی جنوبی فی قرا یا فنحا عظیم ولا یقرا بغیر عظیمی الہی میں زمین کی اندھیری تہوں میں تیرا مہمان بن کر آیا ہوں لقد اسبح تو لقد اس بحط ضعیف وا سرا گیلی مٹی کو کہتے ہیں میں زمین کی اندھیری تہوں میں تیرا مہمان بن کر آیا ہوں ول ضعیف حق نند کل قریبی اور ہر کریم کے نزدیک مہمان کا حق ہوتا ہے فہبلی جنوبی فی قرا یا نہا تو تو میری مہمان نوازی میں میرے گناہ ما فرما دے عظیم فعن نہا عظیم الولا یقرا بغیر عظیمی کیونکہ وہ عظیم ہیں اور عظیم چیز ہی کی مہمان نوازی تو کی جاتی ہے یعنی اللہ میرے گناہوں کو یہ معاف فرما دے تو یہاں پہ بھی وقال ربعنی استجب القم اور اس سے پہلے ہم نے ابو القاسم سہیلی کے وہ اشعار وہ بھی پڑھے تھے کہ یام یار معاف زمیر ویسماؤ انت المعد الق الما یو توقع اصول ہے نسام بھی ہم نے پڑھے تھے اور جگہ جگہ ہم نے پڑھے ہیں و لخد آتے ناموس اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی تھی یعنی طورات و عورت نہ بنی اسرائیل اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب کا یعنی طورات کا کہ جو ہدایت تھی راہ دکھانے والی کتاب تھی اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے بس آپ صبر کریں ڈٹے رہے دین پر اے پیغمبر بے شک اللہ کا وعدہ یعنی نصرت کا اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کے ساتھ وہ سچا ہے اور آپ بخشش طلب کرے اپنے گناہوں کی اگر ہوں وصب بہمد رب کا اور پاکی بیان کرے اپنے رب کی لائق تعریفوں کے ساتھ بلاشی یہ ابکار شام کو ابکار اور صبح کو یعنی ہر وقت بے شک وہ لوگ کے جو جگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے کہ جو آئی ہے ان کے پاس نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر بڑائی غرور حسد ماہم بے بالغی ہی کہ نہیں ہے وہ پہنچنے والی کہ نہیں ہے وہ پہنچنے والے اس تکبر کو یعنی وہ تکبر کو اپنے انجام تک یا وہ خارج میں نہیں پہنچا سکتے بلکہ دلوں میں ہی رہیں گے سینوں میں ہی رہیں گے فسط بلّہ تو آپ پناہ طلب کریں بلّہ یہ اللہ کی مدد سے یہ نحو السمیع والبصیر البصیر بے شک یہ اللہ یہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ضرور آسمانوں اور زمین کی پیدائش یہ بہت بڑی ہے لوگوں کی پیدائش سے تو پھر اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل لیکن اکثریت لوگوں کی وہ نہیں جانتے اور نہیں ہے برابر اندھا والبصیر اور دیکھنے والا اور نہیں ہے برابر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل کیا ہے نیک اور نہ ہی وہ بدکار بہت کم لوگ اور یا بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو بے شک قیامت آنے والی ہے شک نہیں ہے اس میں یعنی اس کے واقع ہونے میں اس کے آنے میں لیکن اکثریت لوگوں کی وہ ایمان نہیں لاتے اور کہا ہے تمہارے رب نے ادعونی مجھے ہی پکارو استجب لکم میں تمہاری فریاد قبول کروں گا بے شک وہ لوگ کہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے عنقریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین